ہاں ہاں جی ہاں جی جی یہ اصل میں یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد خط نہ بنایا جائے ناخون نہ تراشے جائیں قربانی کرنے کے بعد تراشے جائیں اور یہ بھی ہے کہ عام آدمی جس پر قربانی نہیں ہے اگر وہ اس کا اہتمام کرے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا جی ہاں یہ